فضیلت اس کی کیا ہے بھائی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر میں جو کیا جائے وہ ٹھیک ہے نا پھر اتار دیں اتار دیں یا نہ بھی اتاریں تو کوئی پولیس تھوڑی پکڑے گی آپ کو لگا رہے سنیت کا جھنڈا الٹا ہی پاؤں پھر دیکھ کے توڑا تیرا کہیں لکھا ہو یا رسول اللہ تو کوئی قریب نہیں آئے گا آپ کے تو لگا رہنے دیجئے بلکہ لگا رہنے کے بعد میں جب بھی وہ میلہ ہو جائے پھر دوسرا لگا دیجیے کوئی سو پانچ کا مسئلہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا ایک منٹ اس میں اس کا ایک جزیہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھا حضرت جیبریل امین نے کے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا تھا تو حضور کے آمد پر جھنڈے کا ثبوت تو ہے حدیث شریف میں اگر کوئی سنی حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے میلاد کے لیے کوئی خوشی منا جس میں حضور کی توقیر اور تعظیم ہوتی ہو ہر اس قسم کی خوشی جو ہے وہ جائز ہے اب اس کی میں مثالیں دیتا حضرت امام مالی کردی کی اللہوں کے پاس کوئی آتا ان کی خادمہ پوچھتی کیا ہے کوئی فکی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پوچھنی وہ کہتے ہیں، نہیں کوئی فکی مسئلہ پوچھنا امام مالک باہر آ جاتے اور اس کو مسئلہ بتا دیتے کوئی صاحب آتے تو ان کی خادمہ کہتی کہ وہ حدیث کے معاملے میں معلومات کرنا چاہتا اب لیجی حضرت امام مالک حدیث کی اتنی توقیر کرتے کہ غسل فرماتے نیا لباس پہنتے یا دھلا ہوا لباس پہنتے خوشبو لگاتے اور اس کے بعد بڑے قرین طریقے سے بیٹھ کر اب اس کو بلا کر کہتے پوچھو حدیث کیا ہے اب مجھے بتائیے کیا اتنا اہتمام انسرام کسی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آپ کیا بدت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ حضور کی عزت و توقیر میں کوئی مبالغہ کرے جتنا بھی اس سے ہو سکے تو یہ شرم جائز ہے ناجائز نہیں جس میں حضور کی عزت اور توقیر ہو جی